آج پڑھنا ہے فوائد محم محم یعنی اہم اہم فائدے فوائد مہم اہم اہم فوائد احداہ پہلی بات اچھا یہ کتاب نا اس طرح نصاب میں رکھ کے پڑھنے کی نہیں ہے حقیقت میں یہ کتاب اگ سے مطالعے کی ہے ایسی تدریب الرابی بھی نصاب میں رکھ کے پڑھنے کی کوئی کتاب نہیں بلکہ الگ سے فارغ وقت پڑھنے کی کتاب ہے اس میں یاد کرنے کی کوئی ایک آدھ بات ہوتی ہے باقی ساری روشنیاں اور معلوماتی قسم کی چیزیں ہیں فوائد مہمہ احدہ ان میں سے ایک ہے نبا متفاقن علیہ و مخ طالفین سی ہی صحیح کی اقسام بنتی ہیں متفق علیہ اور مختلف فی کما سبق ذکر ہو جیسا کہ پہلے ذکر اس کا گزر چکا ہے وہ ایسا نہ اور اس کی اقسام ہوتی ہیں مشہور غریب وبین نظال اور اس کے درمیان درمیان سمع نہ دراجات صحیح صحی فل قوت ہی فی پھر جو صحیح کے دراجات ہیں وہ قوت میں متفاوت یعنی مختلف ہوتے ہیں تمکو الحدیث من الصفات التي تم بني عليها حدیث کی ان مذکورہ صفات کے پائے جانے کے حساب سے جن صفات پر صحت کی بنیاد ہے جن صفات پر صحت کی حدیث کی صحت کی بنیاد ہے ان صفات کے پائے جانے کے اعتبار سے وطن قسم اعتبار ادالی کا الا اقسام یوستس آ احساؤہ العاد دل اور تقسیم ہوتی ہے اس اعتبار سے الا اقسام ایسی اقسام کی طرف کہ یوستس آ اتنی قسمیں بن جاتی ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو شمار کرنا العاد دل حاصری حاصر آد آد گننے والا حاصل حسر کرنے والا یعنی کہ جو یہ کہے کہ اتنی اقسام میں منحصر ہے ایک دفعہ بندہ مطلب ویسے آد گننے والا شمار کا ہے اتنی قسمیں لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ اتنی ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں کم نہیں حاصر ایسا آد الحاصر ایسا گننے والا جو کہ حصر بیان کرتا ہے کہ اتنی قسمیں ہیں اس سے زیادہ نہیں العادل اور اسی بنا پر نرل انصا کا دن او حدیث اس لیے ہم کسی سند یا حدیث کے بارے میں یہ حکم لگانے سے رکنا ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث الاطلاق سب سے زیادہ صحیح ہے کسی حدیث کی اصنت کے بارے میں ہم مطلق طور پہ کہیں کہ یہ اصل اسانیز ہے ہم اس سے رکنا ہی بہتر سمجھتے ہیں الا انا جماعت حدیثی خواب غمرات باوجود اس کے کہ آئمہ حدیث کی ایک بڑی جماعت نے آئمہ حدیث کی ایک بڑی جماعت نے اس بارے میں خوض کیا ہے یعنی اس کے اندر انہوں وہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے مختلف اسانیت کو اصل اسانید کہتے ہیں کہا ہے خاظو کا معنی اقتم خاظو کا معنی کیا ہے اک تہم غمر, غمر من الماء یہ زحل کے خلاف ہے ٹھیک ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی پانی کے اندر کود تو پانی اس کے اوپر تک آ جائے بندہ مکمل طور پہ ڈوب جائے ٹھیک ہے یعنی کہ اس گہرائی میں انہوں نے چھلانگ لگائی ہے خاص و کمراتی کا بت تو ان کے اقوال مسترب ہو گئے ہیں کوئی کسی کو کہتا ہے اسہل اسانید کوئی کسی کو اصل کہتا ہے کوئی کسی کو اسہ لسانی کہتا ہے فروخ بن اناق ہم اصح بن راہ سے روایت کیے گئے ہیں یعنی کہ اسحاق بن راہ کی روایت ہمیں پہنچی ہے کہ انہوں نے کہا اصہ السانی کل ساری سندوں میں سے صحیح سند کیا ہے زہری انسالم ان ابھی زہری انسالم ان ابھی اصہل اسانید ہے ربینا احمد ابن حمل اسی طرح کی بات احمد ابن حنبل سے بھی ہمیں روایت کی گئی ہے ہم روایت کیے گئے ہیں عن عمر بن علی عمر عمر بن علی کے بارے میں ہمیں روایت کی گئی کہ وہ کہتے ہیں اسب السانید ہے محمد ابن سیرین ابیدا کا انعلی محمد ابن سیرین العبید کا سفینہ کے وزن پر ہے اس کو عبیدہ نہیں پڑھ دینا ٹھیک <تصح> ہے ان ان علی, بن علی بن مدینی سے بھی اسی طرح کا کال مربی ہے ان, غیر ان دونوں کے علاوہ اور سے بھی قول کیا گیا ہے پھر محمد سے ریوائز کرنے والے راوی کو کسی نے تعین کی ہے اور کہا ہے ایوب سخت یانی ایوب سخت یعنی من منہم پھر ان میں سے وہ ہے راوی یا محمد کہ محمد سے روایت کرنے راب والے راوی کی کسی نے تعین کی ہے وہ جالح ایوب سختی یعنی یا اور اس کو ایوب سختیانی قرار دیا ہے وہ منہ ہم جا ابن اون اور کچھ ابن اور قرار دیتے ہیں کہ ابن عون اگر محمد سے روایت کرے محمد ابن سیرین سے یعنی کہ تو پھر وہ سہولت آ ہوگی کوئی کہتے ہیں ایوب ایخت یعنی روایت کرے تو پھر سہولت آ نہیں دو گی وفیما نرویبن اور روایت کرتے ہیں یابن معیئن سے اس میں یہ بات بھی ہے کہ انہو اللہ و انہوں نے کہا اجبا عمدہ ترین کون سی ہے الاعمش ان ابراہیم القمتا ان ان عبد اللہ اعمش ان ابراہیم ان التمان عبد اللہ اب آمش مدل ہے وہ ان ابی بکریب نے ابھی شہبہ تھا اللہ کال ابو بکریب نے نبی شہبہ سے ہمیں روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا اسانی بھی کل لحا اسانید وہ کیا ہے افزوئی اللہ بخاری امام بخاری ابو عبد اللہ محمد بن اسفیل البخاری صاحب سعید سے ہم روایت کیے گئے ہیں و کالا کے انہوں نے کہا کلا ساری سندوں میں سے صحیح ترین سند مالک اناف ابن عمر مالک اناف ابن عمر منصورٍ ابن اور بنیاد رکھی ہے منصور بن امام ابو منصوری نے اللہ کا اسی پر اسی ہی کہ ان اجل السانی سب سے زیادہ جنیل القدر سندوں میں سے سی ہے ان کیا کیا؟ وقت جب اجماعی اصحاب حدیثی اور انہوں نے دلیل پکڑی ہے اصحاب الحدیث کے اجماع سے اللہ اس بات پر کہ اَنَّهُ لَمْ يَقُن فِي الرَّوَاتِ عَنْ مَالِكٍ أَجَلُّ مِنِ الشَّافِقِي آلِ حریص کا اس بات پر اجماع تھا کہ مالک سے روایت کرنے والے راویوں میں امامِ شافعی سے زیادہ جلیل القدر اور کوئی بھی نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وَاللَّهُ أَعْلَمْ استانیہ دوسری بات پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ استحول استانید کونسی ہے اس میں توقف ہی بہتر ہے کچھ لوگوں نے اسہل آسانی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے ان کے اقوال مسترب ہو گئے ہیں مختلف ہوئے ہیں کوئی مالک اننافیہ ابن عمر کو اصہلاسانید کہتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی محمد ابن سیرین والی روایت کو اسہل اسانید کہتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق فام کے مطابق اسہل آسانی الطلاع کہنے کی کوشش کرتے ہیں آسانیاں دوسری بات اضا وجد نافی ما یوروا من اجزائے الحدیث وغیرہ حدیث صحیح جب ہم اجزائے حدیث وغیرہ میں جو چیز روایت کی جاتی ہے اس میں کوئی صحیح الاسناد حدیث پاتے ہیں ولم نجد حفیظ احد صحیح ہے نہیں اور صحیحین میں سے کسی ایک میں اسے نہیں پاتے حدیث صحیح ہے لیکن صحیح بخاری ہے صحیح مسلم میں نہیں ہے مصنفات اور نہ ہی ہم پاتے ہیں اس کی صحت پر ناصر یعنی حدیث صحیح الاسناد ہے حدیث صحیح الاسناد ہے بخاری مسلم میں نہیں بلکہ بخاری مسلم کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہے اور اس صحیح الاسناد حدیث کو کسی مشہور امام نے مرتمد کتاب میں صحیح قرار نہیں دیا نصن اس کو صحیح نہیں کہا ولا منسوخ اور نہ ہی ہم نہ عبارت پاتے ہیں اس کی صحت پر فی شی میں مصنفات حدیث مشہور آئمہ حدیث کی معتمد مشہور تصنیفات میں انالت سرو الا جز رکن بھی سے تو ہم بل اس کی صحت کا حکم لگانے کی جسارت نہیں کرتے حدیث صحیح ہوئی شناد ہے لیکن ہم بل اس کو صحیح کہنے کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کی کوئی علت ہو ہمیں بتانا ہو فقط تاج کیونکہ تحقیق مشکل ہو گیا ہے یا ناممکن ہو گیا ہے تاج درا کمانا ناممکن بھی کر لیتے ہیں ویسے انتہائی مشکل ناممکن ہو گیا ہے فیحد الآاری ان زمانوں میں الصطلاح الراک صحیح صحیح کا ادراک کرنے کا استقلال مستقل ہونا بھی مجرد اعتبار الاسانید مجرد اسانید کا اعتبار کر کے محض سندوں کا اعتبار کر کے صحیح کا ادراک کرنے پر مستقل ہونا یہ آج کل متاظر ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی حدیث کی صحت کو پرکھ لے صرف صنعت پر اعتماد کر کے ایسا استقلال نہیں ہے کسی نے اسناد من منظالی کا کیونکہ ان سندوں میں سے کی گل ہے کوئی سند بھی نہیں ہے اللہ و فی رجالی مگر آپ پائیں گے اس کے رجال میں من احتمادی اللہ معافی کتاب ہی کہ جس نے اعتماد کیا ہے فی روایتی اس کو روایت کرنے میں اللہ معافی کتابی ہی اس پر جو اس کی کتاب کے اندر موجود ہے ارین اماشتہ تو فہی ہی وہ اس سے خالی ہوتا ہے جس کی کے شرط لگائی گئی ہے صحیح میں کس چیز کی مینل و اطقان حفظ ضبط اور اتقان کی حفظ و ضبط و اتقان کی شرط ہے وہ اس میں پائی نہیں جاتی کتاب سے وہ روایت کر رہا ہوتا ہے فعال المرزم تو معاملہ اس وقت لوٹ آیا فی مار فتح صحیح بل حسنی صحیح اور حسن کی پہچان میں کہا لوٹ آیا جس پر نص بیان کی ہے جس کے صحیح آسن نے کی نص بیان کی ہے حدیث نے اپنی معتمد اور مشہور تصانیف میں معتمد اور اللہ تی یومن وہ تصانیف جن سے بے خوف ہوا گیا ہے یہ شہرت مشہور ہونے کی وجہ سے من تغیر و تحریفی تغیر و تحریف سے یعنی ان کے بارے میں ڈر نہیں ہے کہ کوئی اس میں تغیر و تبدیلی کر لے گا تحریف کر لے گا تحریف و تغیر سے بندہ ان تصانیف کے بارے میں بے خوف ہے کیوں ان کی شہرت کی وجہ سے سارا مرغب المقسودی بیما یا تداب ال اسانیدی خارجن اور ہو گیا ہے مرغب المقسودی بڑا مقصد بیما یا بن ال ان سندوں کے ساتھ جو سندیں متدابل ہیں خارجن ان انزالی ان کتابوں سے مزم مقصود کیا ہوا ہے ابقاء سلسلہ تل اسناد سلسلہ اسناد کو باقی رکھنا اللہ کی خود امت ہوں جس کے ساتھ خاص کی گئی ہے یہ امت زادہ اللہ تعالی شرفا اللہ تعالی اس کو شرف میں اور زیادہ کرے آمین یعنی کہ اب دیکھیں بخاری میں سند آ مسلم میں سند سنعد آ نسائی سائی ماجہ میں سند ذکر ہو گئی اب اس سند سے خارج اس کتاب سے خارج جو آسانی ہے مثال کے طور پر میں اپنی سند سے حدیث کی کتابیں ساری روایت کرتا ہوں اب اصل سند اس حدیث کی آ ہے حدیث کی کتاب میں اس کتاب سے خارج مصنف مثال کے طور پر ابودی لے لیں ابود سے نیچے مجھ تک یا بخاری لے لیں امام بخاری اس حدیث کی سند بیان کر دی ہے نا لیکن میں اپنی سند سے امام بخاری کی حدیث روایت کرتا ہوں صحیح بخاری والی ہے بخاری کے ہی واسطے سے اب بخاری کے واسطے سے ہی میں نے روایت کرنا ہے تو اس سے نیچے والی جو سند ہے اس کا مقصد کیا ہے سلسلہ اسناد کو باقی رکھنا باقی بخاری سے نیچے مجھ تک جو سنل ہے اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کا بخاری کی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مجھے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں دہرائیں اس کو